لحن برد الله والدفاع والصلاة والسلام على سجد الرسول وغضا من بدل ضعوا بالله من الشيطان اودين بسم الله Salam al-salamu alaykum. جام جناب محمد رمضان سدکا مدیم مجالس مج و کا مقصد عمل مہربانی علیہ آپ سب ایسی ایسی محاب محاب محاب اپنے, اپنے دین ایمان گل کرایا دوستو مسلمان اور ایروان اگر اس دو چیزاں مسلمان لکھ لکھ تو سمجھو دنیا آخ رکھا نمتوں سولی سولی اگر بیٹھا تو ہر ایمان اور عمل دو دی کی لاہ ایمان اور امل اسلحا اور انسان بنتا ہے ہو ورنہ ڈر انسان جس کی فکر اور امل دونوں ہا وجود کوئی کمال اور نہ انسانیت کی جانور گلت گلو ان شاء اللہ ایسا گلا لے کے جاؤ گے جہاں تو حاصل نہیں آپ اور انسان بنا آدم انسان بنا انسانیت کے اصول جو بحب اصولوں تو بغیر انسان, انسان, انسان ان یاد رکھنا اے زمین اے اے اے ایک نظام وجود چار چار اللہ تعالی نے حق کی پرکاردار جی میں مرک مر پیرا ہوں پیرے کا نبی <تصال> دائرہ <تصال> <تصال> انسانیت وہ مردمی نقطہ ہے جہاں پر تمام انسانیت <تصال> کے کمالات آخر کمال حاصل ہاس آپ کے یار انسان اور میں کامل کام انسان کامل آپ کی ذات آسات مرضی آشیش زمین لگا سب اس دنیا پہ جن نظام جانے جانے انہوں دیا تہار نظام نظام وسلم یعنی حضور, حضور ah oak, سید عالم آپ کا مبارک قانون اور مزدور حیات یہ ایسا لا سوال حیات جتنے نظام اٹھنگے نہ تو نہ تو اٹھاوے گا اور پھر دنیا نو آخرت یہ ثابت کرے گا کہ میرے نظام تو بغیر کسنا چاہ رہا ہے پکی پکی حضرت آپ سرکار تو پوچھا آپ فرمایا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا بارکار فرمایا فخ کو نظام اللہ تعالیٰ ہر نظام تباہ کر کے اپنے نبی کے نظام ایسا تو سا حضور سید عالم صلی علم مبارک نظام اور کائنات دے باقی نظام ناکامی ویخ گے سانزمت مستفا سمج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ نظام عظمت نال ہی سمجھ دوستو حضور دے نظام مبارک دے دو جز نے ایک اعتقادی ایک میں اس وقت جناب دے سامنے اتقادی جز بیان کرنا چاہوں کیونکہ عقیدہ ہی اصل بنیاد ہے گل سمجھا دے. بندے دے دل پہلا ایک کھٹکا اور خیال اٹھتا ہے وہ خیال, خیال تو رغبت بندی ہے رغبت تو ارادہ بنتا ارادہ حرکت آتا ہے تو پھر انسان سے آزاد حرکت تے عمل کرتے ہیں امل ہے ہر خیال چنگا اٹھتا ہے چنگے کام کی ابھی رگبت پیدا ہوئی رگبت تو بعد سی ٹھیک ہے سہی جن بندے کٹے ہوئے ایک خیال پیدا ہوا جلسے آمن کا اس خیال تو بعد ایک رغبت پیدا ہوئی رغبت تو بعد ارادہ نیت بنی نیت نے اندروں حرکت پیدا کی تسم ہوئی تر کے تک پہنچ جائے ٹھیک ہے نا تو جے خیال پیدا ہو جائے سینما اس تو بعد رغبت بنی رغبت تو بعد ارادہ بنیا ارادے نے اندر حرکت پیدا کی تھی جس مور اندر سٹیرنگ فیریا دسے سینما کر لوں ہوں اصل چیز کی ہویا اصل چیز وہ اقیتا اور فکر اندر دے تحت عمل وجود چاہ اگر او فکر صحیح اور کامل گی تو عمل انسان دا ایک نہ ایک دن صحیح ہوا سائیں مڈ تو بیج ہی خراب نا تے فصل کدی صحیح نہیں ہوں فکر ہی جدو پیڑی ہو جاوے اس واسطے گل سمجھا جی بندے آن دا کم عمل خراب ہوے نا کوئی بندہ بہڑے کم کرے نا کسے نال جھوٹ جا بولے آتے پتا کی نے ہے بئیمان بندہ آخر <تصفح> کسے دی کوئی عزت لٹیا آدھے بڑا بئیمان آدمی بھئی او کم بہڑا کردا ایمان دی نفی کردے جاندے جی ہے بےمان یہ مطلب اصل شہ ایمان ہے چے کم ہوسا دے جے لو جی بڑے ایمان آ جیے بڑے چنگے ایمان آتا یہ مطلب یہ نکلے بھی اصل شاکی کی ایمان ہے اور میں جناب دے ایمان دی اسلح واسطے آیا میرا اج کا موضوع ہی حفاظت ایمان ہے حفاظت ایمان کیوں اس واسطے کہ جس طرح اس زمانے چ مال اور دنیا کے سامان ڈاکے پہندے نے نا زیادہ اس تو زیادہ ڈاکے اج دے مسلمان دے ایمان تے پہ پہندے اور تچاؤنا مشکل اس واسطے کہ ڈاکو خضر دے لباس نہیں ہوں جدو ڈاکو راہجن جڑا ہے وہ راہبر لباس چ ہو بچارا جڑا ہے اس تو لٹی دیر نہیں لگے گی کیونکہ وہ دھوکھا کھا پے گا سمجھے گا رابرے ہے او کون ڈاکو ہے تے ایمان دی پونجی اس ہے جن نے ڈاکو نمجھ لیا ہے کہ یہ ڈاکو ہے اور اس تو دور رہنا دجا ایمان نہیں بچا سکتا یاد رکھنا میری گا یہ باری مومیٹ جدو سمجھ جائے گا تو اسے اپنے ایمان کی دولت نچا گا تو یارو ساڈے کول عمل کی ہونا ہے؟ مٹی سوا ہونا ہے. وہ ایک ایمان والی دولت ہے یہ دنیا تو بچا کے لے چلیے یہ تو محفوظ کر لیے اس دنیا دے جہان نڈنا ہی چڑنا ہاں تے چھڑنے چھڑنے. دنیا دی کتاب دے ہر ورکے جہان تو کچھ کر سفر اج اے سی دیا گیا ویخنا اے سی لگیا گڈیا لوگ سفر کر رہے ہیں تے کملا اس سواری نیک جس سواری نو چار پاوے لگے کھلے نے وہ بھی روزانہ اپنا نو چک کے لے جا رہی جے دے تے چار پاوے نے اتنے بندہ ستا ہے چادر پائی ہوں ایک خاموش شہر دے اندر چھڑ کے آ جاندے نے اور کے اتنے نگاہ رکھ تتا اپنا ایمان بچ سکتا ورنہ اے دنیا دی چکا چوند چمک دی دمکتی نا مراد شیتانی تہذیب اور ماحول ایک یہ اکانو ہے آد کہ بندے نو حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی حق نظر ہی نہیں آ رہا خدا دی قسم کر کے آنا <coughs> کوئی پیر محلی شاہ گولڑ میں تاجدار گولڑا فرما کئی ورلیاں موتی لیا آپ سرکار بیٹھے سن غوث زمان غوث زمان تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ جی شان مبارک دل امیر سی شاہ صاحب کرما والے ضلع اکالے شریف والے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری آپ جا رہے سن اپنے مرید دے نا فرما نے مرید نج کائنات دا ہر ذرہ میرے علی شاہ دا ذکر پیا کر پوچھا ہزور کیوں فرمایا دا انج ارس شریف مرید ارد کردہ حضور تو مینو بھی سناؤ دا ذرہ ذرہ کیون ذکر پیا سرکار نے سر دا بوٹا کھڑا سی ان مٹھ چڑ کے تے مرید دے کن نہ لایا ہر تیل چواز آ رہی سے حضرت پیر سد میرے دے ملفوزات شریف چ لکھا ہے فرمایا زمانہ بہت نازک ہے ایمان کوئی لے جائے گا اگر توجہ فرماؤ گے جی ایمان نال کوئی محبت ہے تو چاہتے جے بھائی یہ اے دیوا اے چراغ ایمان والا قبر اندھیری چ ل جائیے تو پھر غور فرمایا جے تاکہ اے محفوظ ہو کے اصان لے چلیے موضوع نہ کیے حفاظت ایمان اس دے لٹے جڑے نے ڈاکو گل سمجھی مال کما کے گھر رکھنا اے سوکھا ہے مال نو ڈاکو تو بچا بڑا ہوں. تے تچاون والی گل ہے ہاں لاکھ روپیہ کی کروڑ جو پیا لوٹ کے جان کی لائد تے نہیں ہوئے تے بچائی کھڑا ہوئے کس لیے کام آ جائے گی وہ جن جنسی نہیں مان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے جن سے نہیں مان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عارف کو یہ قور کے ستاروں میں قبلہ اس ایمان والی جنس لین واسطے یہ کوئی گودام تو نہیں کھلے کھڑے سڑک سیمنٹ کے گودام ہیں ہیں پر ایمان دے دم گونی اے یہ جبڑی تے کسے فقیر کامل دے دروازے تو لبنا فقیر کامل کے درتے مٹے گا ایمان کا خزانہ اوے اوے لٹے گا ہر ہر نال سمجھے جے ایمان قبول کرنا سوکھائی ایمان ڈاکو تو بچانا بڑا ایمان نو کافر او نہیں لٹتا جیڑا چٹا ننگا ہوگی ایمان نو منافق لٹ گل نہیں سمجھ لگی کافر ان ایمان نہیں وہ لٹ سکتا جیویں مومن دا ایمان منافق ل کیوں یہ آستین کا سانپ ہے کچھ نہ لگن دے مان لاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت دے چٹے ننگے نگے کافر خطرہ نہیں مینو مومنا تو خطرہ نہیں امت دے خطرہ منافقا تو منافکا تو انہوں منافکان کی پچھان بڑی اور تا کر کے ایمان سا پیا ای منافق جہے نے نا یہ ملا کے روپ بھی ہین تے باؤ کے روپ دوسرے لفظ پاگ داڑی کمیس دے اندر بھی ہے پینٹ شرٹ دے شلوار میں گل سمجھ آئی نے نہ مرادیں کی پچھان اس واسطے اور رکھی جو کلمہ کھڑے نے اور ہر بندہ سمجھتا ہے بھائی یہ ہے تے مسلمان میں کو کلمہ جو او بیچارے چڑی کڑا بچارے لٹی کبلا انہ راہجن ڈاکو دی پچھان کر لے تے ایمان اپنا بچتا اللہ وحد شریک مولا ایمان دے لٹن والین دا اصل مبدا بیان فرمایا ہے رب سونے دا قرآن پڑ کے بے خیر شادر بنیا ائی حلوی آمنو ذرا ذوق لاکھ سبحان اللہ اللہ سونا ارشاد فرما ہے او ایمان والے ہو اگر تصاحت کرو گے حکم منو گے اہل کتاب دے کسے گروہ جماعت دا یہود و دی کسے جماعت دا کی کر گے یرتو کم باد ایمان کم کافری تھانو دے ایمان تو بعد واپس کافر کر د گے اے اللہ دا سچا قرآن خدا دی قسم کر گیا نہ اج لوگ نے یہ پرانی کتاب سمجھ کے لانتی نے چڑ دتا ہے مگر اس کتاب کا اعجاز ہر دور دے اندر ان لگتا ہے جی ہونی پی اتر میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے قرآن کتنیا تو بچن دا دروازہ ہے تنے بڑے آن گے مگر انہوں تو نکلن تے اونا تو محفوظ رہن کا دروازہ اللہ کا قرآن پر اللہ دا قرآن یاد رکھنا قرآن اللہ دے دو قسم دے جے قرآن ایک رب سونے دا بول دا قرآن ہے جڑا بابا فرید ورگا ہے جن چر اس قرآن نو نال اس قرآن دے نہ رلاوے کدی قرآن فیض نہیں ہو د تا حضرت حدرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی نو آپ جد جنگ, جنگ فرما رہے سن خارجیاں خارجی کلمہ پڑنے والے سن ہاتھ قرآن فڑیا ہوا سی لوگ آندے سن آؤ ساڈے کول ساڈے کول اللہ کا قرآن مولا علی مشکل کشا سکار نے فرمایا جڑا تصا قرآن فڑیا وے او قرآن خاموش علی رب کا بول دران آخنا سبحان علی ربل قرآن کیونکہ مولا علی سرکار نے قرآن دا رنگ ظاہر تے بھی چڑھایا تے باطن تے بھی چڑھایا اللہ بہد شریک مولا سونے نے اپنی مخلوق کی ہدایت واسطے ایک قرآن رکھا وے ایک نبی سرکار کی اطراطر آل رکھیے آل کا مانا اہل بیت دانا دا تصاس حدیث پاک کے نبی پاک نے فرمایا میں دو چیزاں تک کے جا رہا ہاں ایک اللہ کا قرآن دوسری اہل بیت جی مضبوط فڑو گے تو کدی گمراہ نہیں ہوگے عام لوگا نے سمجھ اتے اہل بیت تو مراد سید نے حالانکہ سید اتے خالی مراد نہیں کیونکہ سیدے کئی بگڑے پھرتے نے اج جنہ کے پیچھے چلیے سیدان دے سیدا جہنم لے جان آپ جدر مرضی جان گے پر پچھلا تو ضرور جہنمی بنا جان گے اے ہو جہ شہدان نے کتوں جنت دینی ہے جڑے آپ ہی گمراہ ہو حدیث دا مانا پوچھنا امام حکیم تمزی تو پوچھ سرکار فرما نے اتے اہل بیٹ تو مراد نبی پاک سرکار کی امت دمل کرے درویش نے ادور سرکار کی امت دما با امل ਨੇ لوگ نے وہ جی جت لبن گے انہوں کے قرآن ہوئے گا وہ ہمیشہ قرآن د خدا دی قسم کر کے سران تو دور ہوئے جناب قرآن دے قریب ہویا جامع حدیث کتاب اندر کھول کے لے لہلے بیت تو اتنے مراد کی نامدار نے کور اندر خود فرمایا کلو تکی ناہو آلی ہر پرہیدگار میری آل ہر پرہیدگار میری آلے حضرت سلمان فارسی حضور سرکار اے ملک فارس رہن والا پر حضور نے فرمایا سلمان سلمان سڈے اہل بیت معلوم چالوم ہوا سلمان فارسی واگوں جہے حضور سرکار دے دیوانے ہو گے وہ بھی مدنی سرکار دے بیت دہلے اکنا سبحان اللہ اور حدیث حدیش نبی پاک نے فرمایا فرمایا میرے زیادہ قریب وہ نہیں جڑے پرہیزگار نہیں وہ جب بھی ہون گے میں محمد کے قریب ہو خدا دیا بندیا اللہ وحد شریق مولا دے سچے قرآن نے اے ایمان والو اگر اطاعت کرو گے تات کرو گے تات کا من حکم مننا اگر حکم منو گے کافراں کنہ دم التل کتاب اہل کتاب دے کسی گروہ جماعت کے دا حکم منو گے کی کرے یردو کمبا دمان کم, بادا کم توانو تے ایمان تو بعد واپس کافر کر د گے اللہ دران سچ دے شک رکھے وہ ایمان خدا دی قسم کر کے گیا نا اور فرما اس آیت مبارک شان نزول سن دیان. حضور سرکار جدو مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے دے. سونے نبی سرکار دے مدینہ شریف آن دے اندر در دو قبیلے سن اتے شہودوں نسارا تو علاوہ ایک اوس سی دوسرا خزرج سی دونوں قبیلے مشرق سن بت پرست سن نبی پاک آئے ہزور کی خدمت کی دولت ایمان لئی جدو مسلمان ہو گئے یہ سن جڑے انسار صحابہ بنے نے ہوں حضور سرکار دے یار جڑے انسار صحابہ بنے نے انہوں کچھ لوگ آؤس والوں کچھ خضرج خزرج والوں आपसर बैठे ने एक महफिल के अंदर यूदी भी बैठे ने शरारती यूदी शरारती बैठे ने यूदी ने बैठे आ, एक कबीले औश या खजरज वालेरिया की बहादरी के शेर जपड़े दूसरिया ने सुनिया اپنے وڈیا شیر بہادری کے شروع کر دے اوس دم تو پہلو آ پسے چ جنگ آدھی سی لڑتے رارہ بندے پرتے رہتے سن بے مقصد جدو اسلام آیا انہیں دلوں جوڑ چڈیا اسلام آیا دلوں جوڑ دتا دل جوڑ جسم جوڑ اکوامی اکوامے پر انہوں کمی جسم جوڑے دل وکھرے وکھرے نے میں اس لفظ پہ حیران ہویا جہاں انہیں اکوامے محدہ بولیا اسلام آخ د صرف دو ہی نے ایک قوم مسلمان جی قوم صرف یہ قوم تو اقوام چ بنایا کئی قوما بنا کے اتنے لفظ لا چیا مہے کا میں خیال مو پچھلا لفظ پہ دس دسا تل پہ خلے पाड़े ने अकवाम बनाया हर मुल्क आली कौम वखरी या बनाई पाकिस्तान वखरी कौम अरब वालों इराक वखरी ईरान वखरी सऊदिया वखरादारा तबारात वखरे कर दे के जिथे कोई बाद मरलिया बैठा है वखरी कौम कंजर बन के बह रहा कौम मुल्क नही बनती قوم وطن نال نہیں بندی قوم ایمان تے دین نال بندی ہے قوم نال بندی ہے دین نال میں تیرے واسطے حیران ہو تو جو کہتے ہیں پاکستان زندہ آباد وہ پاکستان ایک رہی بھی ہے عیسائی بھی ہے سنہ اس مسلے کا جڑا آتا ہے یہ بھی زندہ باد ملک کے اندر مستاخ رسول بھی بس منکرین خدا بھی بسن سہدا بھی بسا مزاحی بھی بساخت پاکستان زندہ باد پاکستان کو سارے کتے دلے آ جاؤ گے آندا باد بچے با ایسی. اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد سمجھ لگی منہ حضور دے ہزور نو دعا دیں گے دے دے منہ سڑ جاوے اصا صرف دعا دے سکنے تے مدنی دن دے من تو جہاں صرف آخر نام دار گلام نو دعا دن جو نہیں دی بات تشریف لیا ہے دل جوڑ دلہ فب نہ کلو جوڑ کم رب فرما جڑے دل, دل نبی پاک نے جوڑے سنگور فرما یہودی شرارتی بیٹھے انہاں پچھلیاں لڑائیاں دا شیر چپڑیا اندر نفس اٹھنا شروع ہو گیا ادھر والیا بھی شیر پڑے ادھر والیا بھی پڑے دون برا دیا ایک دوجے دو دے فخر ترور کر لگ پہ فخر کرد کردی لڑائی تین بت پہنچی ادھر بھی ڈانگ سوٹے نکل آئے بھی ڈانگ سوٹے نکل آئے کرام دیا اور جماعتوں بندے جہے اسلے میں بیٹھے سن ایک بندہ حضور سرکار صلاحم آخر سونے محبوب دی بارگاہ پہنچے سونے تشریف لایا وال فرمایا سمان ہے جہلیتیاں گلا کر لگ پی جے اے کی برادری دیا بہادری پچھلیاں بیان کر دے جے لڑائیاں شیر پہ پڑے جے چاہلی گلا سونا دینسلام برادرین کی دی اجازت نہیں دب سونا امل تال کر اجازت دنا اکرم کم تلا اتکار کم رب فرما دے رب دزدیک عزت والا اوہی جے جڑا زیادہ پرہیزگار ہونا تا رنگ ویخ درادری وی نہ کد کاٹ ویخ علاقہ بولی ویکد مولات ویکد اپنی ذات تو ڈرن والا تکے والا دل وی ایمان دسو فکیر کا ملا سکتے پہن کہنا سید کیوں ہاتھ بندے کھڑے رب دسنا چاہتے اور سید آہ! تے دے قوم برادری نہیں دیکھنی اسان دیکھنی جو ساڈے محبوب کا خدم کیشک شدی ترک سب کو چیزے عشق دے وچ دین دے خان نہیں چلتا پٹھان نہیں چلتا چلتا چلتے گورنمنٹ کا گلام چلتی لاکنا سبحان تو مسلمان بیو وجہ نہیں کی جن ویخو فلانا خان فلانا کوئی رب خانیاں نہیں چاہتی کشن کر کے آنا یہ برادری پر ناز ابو چال جیسا کرتا ہے مستفا کا غلام برادری پر ناز نہیں کرتا مسلمان اس وقت ناز کرتا ہے جب دنیا سے ایمان کی دولت بچا کر لے جاتا ہے سویا اسی واسطے خدا دی قسم دو برا گزرے گے ایک دا نام ربی بن ہراش ایک دا نام ربی بن ہراشن ہزور سرکار دے زمانے میں ہوئے سمکھا کھی سی جنا چر دنیا پتا نہیں لگے گا اسان بخشے ہوئے اتنا چر مسکرا گے نہیں ہسنا نہیں کھلنا نہیں جنا چر پتا نہ لگے رب ریلی ہو گیا خدا دی قسم کر کے آنا ایک بھرا بڑا فوت ہو گیا مثال فرما گیا دوسرا بڑا غسل دین لگا ہے غسل دین دیا میت نو نو بھرا دی میت پھٹے نٹے پا جائے غسل گل دگائے بھرا اٹھ کے بہ آئے ہسے مسکرا کے پھر سو گیا لوکی حیران ہو گئے تھی نواندہ گسل دھ کے بہریا مسکرا کے پھر سو گیا پوچھا رات کی آدھا یارو اسان دون براواں قسم کھدی سی جنا چر راوی نہیں ہوگا چسنا نہیں جدو میرا دنیا تو تر تا نسا لو الملائکہ مل پھر فر مومنٹ فرشتے آن کے خوشخبری دے جنتی آؤ اپنا مقام جنت ویکھ لے میرے برا نے وہ جنگ ناز مقام ویٹیا کہ ایمان کی دولت جدو بچا کے پہنچی اما عائشہ صدیقہ دیکھو حضور سرکار کی امت پر امترس طرح ایک نوجوان خطے دے گیا کے گہرا ہس کے گیا. سو گیا فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا سی میری امت دے اندر بندے ایسے کے اندر انج دسے ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی خوش ہس کے واؤن شرح سبور فی حال ول والقبور کتاب تسکرا امام کرتبی دی. حدیث دیاں کتابوں میں گل آئی سبحان اللہ پر ہونا ہوں اب اسا ایمان نو کوئی نہیں ایمان دا حساب ہی کسے نہیں لایا اندر ایمان دا اندر کالا سیا ہوا پیا وے ایمان نکل گیا وے ہسن کے زور پخر ناستے زورے میں خان میں ار میں ملک میں چودھری میں سو بولا گل گور سن برا دیا جسم دیا نہیں روح دیا نہیں خیال یہ دسو جہیا روح ہلے آسمان تو تھلے نہیں آئی وہ خان ना बिरादरी दसो कोई है क्यों नहीं जिना चेर इस बिरादरी नहीं लगी गल नहीं समय लगी बिरादरी ओना चेर बिरादरी मतलब बिरादरी जिसम की इस मिट्टी की ایس اپنے مادی, مادی جسم تے نگاہ رکھ کے فخر کرنے والا پہلا شخص پلیش ہو بئی ایمان آ سی میں چم آدم نو میں بنیا چنگی شہدے کو اب تو یہ بڑے گی معلوم ہوا پہلے ماڈی شہر فخر کرنے والا کام ہے جڑا فخر اس نام مراد برادری برادری لگی تو نہ لگی است نام مراد دبائی فیری کرے مثال بھی یہو جی بنا کرے ہیں ہر برادری والے بھی جن کے سابت ہوا دری وقت مثال مشہور ہے کہ راجپوت بیٹھے سن آپس آپس فخر پکڑ ایک آخر دوسرے نو یہ انگلش کون آدم کون آدم دوسرا آتا یہ راجپوت سی آدم راجپوت سے انہیں آخر لگتا نہیں آدم راجپوت لگتا نہیں اچھے رجپوت تو ایک کوئی سی جڑا من تو کہ ہی من من شیطانی مثالاں مراد خدا بھی قسم کر دا تاکہ فخر غرور اندر ادر جاوے اور راجپوت سمجھ بھی باقی ایسا وہ بلاوا وا جی منوفا من کوئی تعریف ہے سی ہونا تعریف نہیں مدنی محبوب سرکار دے حق نو من لینا تاریف ہے زمانہ ہے جہلیت دیا گلا اس سا قومتقل ہو گئی ہر غور فرما واپس دے اندر لڑبے نے سرکار آ گئے مدنی تاجدار آ گئے سرکار نے فرمایا خبردار ادھر حضور, حضور سرکار چپ کرا رہے ہیں اللہ با رب کا قرآن اتریا محلہ کہنا اتنے فرمایا Oh, ایمان والو. انتو من او ایمان وا لو ان تو ملک یہ جڑے یار بیٹھے جیسائی بیٹھے جے, جے. وچوں کسے دی جماعت گروہ دے اگر حکم نو گے کی کرے یار تم بادان کم کا فریق. اے ایمان تو بعد پھر واپس کافر مارح مارح اور مقام پہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو تم پکے یہ اور مقام تب نے فرمائے کیوں? سنو. ایک کے عبادت رب دی. ایک طاعت رب دی. عبادت بھی غیر دی جائز نہیں طاعت بھی رب دی جائز عبادت رب اگے جھکنا خدا سمجھ کے سمجھ ہے رب سونے دے حکم نو مننا اللہ فرماؤں عبادت بھی میری کرو ای چیزوں پال نہیں دیندا. عبادت میری کا رب قرآن فرماؤں فرمایا فاغ مخلس اللہ, مخلصین اللہ الدین ولو کر ایمان والے ہو اللہ دی عبادت کرو دین نو خالص کر کے خالص کر کے ملاوٹ نہ کربادت میری کر دے تات بھی میری کریا جے ایس مقام تے بھی اللہ سونے نے دس عبادت نو خالص کیتا جائے کس طرح تات بھی رب دی کی عبادت بھی رب سونے دی اس مقام تے اللہ نے فرمایا اگر یہودوں نصارہ دے کسے گروہ دی گل من گے تے کافر کر دیں گے تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا اگر انہاں دیتات کرو گے تے پکے مشرک جے خدا دی قسم کر کے انہاں غور فرما انہاں اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے انہا آیات سانوزد سے آئے کفر دا اصل مبدہ کتوں نا جے کتوں تو انہوں کافر کیتا جاوے گا کفر دیتا اتنار تسان کافر ہ واپس کافر کر دے گے خدا دے بندے کو منٹ ادو ہی رہے گا جب عبادت بھی اللہ دی تے حکم بھی سونے رب دا منیا جاوے علم عبادت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دین علم دین ہے اور نماز دین ہے فنور امن تھا خدون دیم خوب دیکھو اپنا دین کس لے رہے ہے اسے واسطے گل سمجھا جائے کیونکہ علم دین ہے جس طرح نماز سڈا دین ہے اسی طرح علم بھی سڈا یعنی کیا مطلب جیسے نماز ہمارے دین کا حصہ ہے اسی طرح علم بھی ہمارے دین کا حضور نے دسیا ہے نماز پڑھا من واسطے کوئی بدی کا بندہ کوئی بد عمل بندہ پڑھا سکتا نماز ہے <سلام> نماز پڑھا بد عقیدہ بد عمل نہیں ہو سکتا علم پڑھاو والا بھی بد عقیدہ بد عمل ہزور سرکار نے دونوں نو کٹے رکھا تو علم عبادت, ایس دے اندر کافر کی اسی حرام میری گل علم، تعلیم میں مداخلت کافروں کی حرام دوسرے نمبر پر سیاست سیاست ہماری عبادت ہے سیاست مسلمان کی نصب ال امام میں واجبن السلمین سڈیاں عقیدے دیا کتاب لکھے اپنا شاہ مقرر کرنا امت مسلمہ پر واجب ہے امت مسلمہ پر تے واجب نبی کا حکم ہوں یعنی اے شریعت کے احکام حکم جویں عید واجب قربانی واجب داڑی شریف واجب اسی طرح اپنا بادشاہ مقرر کرنا بھی واجب لیکن ساری عوام دے نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ خاص لوگ دین سمجھ والے نفے نقصان نمجن والے باشاور دیاتدار پرہیزگار کٹھے ہو کے بادشاہ چن وہ بادشاہ سارا بن جائے گا سارے چور چکے کٹھے کر کے بادشاہ چڑھنا لچے کمینے نے کٹھے کر کے بادشاہ چننا کنجریاں کٹھا چن... کر کے بادشاہ چننا یہ کام یہودیوں کا ہے نبی سرکار صاحب والے نے کٹھے کر کے بادشاہ چننا سنت صحابہ صاحب گل نہیں سمجھ لگی ہر <سؤال> شریف کمینے سارے کھوتے کوڑے کٹھے کر لو للا کے تے بادشاہ چن یہ طریقہ کتا ہے بولو بولو تے خاص خاص بندے خاص شعر رکھ والے دیاتدار دیارک سہلے سمجھدار قوت والے कट्ठे होकर भावे मन से भावे दस मन भावे सौ होवे तो भावे होवे हो, हो, हो बादशाह चुन बाकी सारे चुप करके उन्होंने बादशाह मल ए तरीका है कहना साहब अपना बादशाह सीधी टिकबर सरकार चुने गया اے سیاست ایسا بادشاہ چنیا جائے جڑا نبی پاک کا نائب بنے اللہ دے حکم دے مطابق خدا دی مخلوق کے اتنے بادشاہی کرے اپنا حکم نہ چلاوے ایسی سیاست اتنا عظیم عبادت ہے یہ عبادت بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے ان بنی اسرائیل کا نہ تسوسم و لمبے اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے اے سیاست صدیق اکبر فرمائی اے سیاست فاروق کے آدم فرمائی اے سیاست حضرت عثمان غمی فرمائی اے سیاست حضرت مولا علی فرمائی اے سیاست حضرت امام حسن فرمائی یہ سیاست حضرت امیر معاویہ فرمائی جدو واری آئی یسیب پریت بھی عبادت کے قابل یزید نہیں ایس عبادت دے قابل یزید مولا حسین اٹھ پائے بولو تے سی ہوں گل میں لوگ میدان گلتے توجہ رابطہ پیڑ گیا بان سیاست اتنا عظیم عبادت ہے جس میں کلمہ پڑھنے والا فاسق فاجر یزید ہو اس کی مداخلت جائز نہیں کسی کافر کی کیسے جائز ہو جائے گی اگر تم کافر کی سیاست میں مداخلت کو کیا سمجھتے ہو میں کہتا ہوں پھر امام حسین کو باغی سمجھو امام حسین کو نوزب اللہ منظال شریعت کے خلاف چلنے والا سمجھو اگر امام حسین نے شدید کی سیاست میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا تو مسلمان کسی کافر کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے مسلے کا نبی سرکار دے تخت سے بیٹھنے والا ستاندار واسطے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا توجہ فرما مدنی محبوب سرکار چادر مبارک لے کے لیتے نے صاب کرام نے تکچال تذکرہ شروع فرمایا حضور سرکار چادر مبارک متار کے اٹھ کے بے گئے چہرہ مبارک لال سرخ ہو گیا فرمایا متی مینو اپنی مت چکالوں بھی وے تکچالا کا خطرہ हजूर दे सहाबा पुछयामली वाले आओ, ओ केड़े ने जड़े तचालों भी बजे वे तचाल ने हजूर ने फरमायाल मुदिलू गुमराह करने वाले बादशाह तचाल नालों भी मेरी उम्मत का बहुता नुकसान कर بندے آ سیاست بھی مسلمان کافر مداخلت برداشت اگر, اگر کرے گا تو مشرق بنے گا پھر عبادت نماز بھی پڑے توجہ رکھ اے روزہ بھی کرے حج بھی کرے زکات بھی کرے ہر شہ اٹھا کے منہ تب مارد رب, رب فرماؤں ظالما دی کیتی وے, عبادت میری پاک کرنا تین پتہ نہیں تو بڑی غیرت مند آئی اصا دی عبادت جوارا جو نہیں کرتے اویں ان کی تات بھی گوارا اس واسطے صدیق اکبر ایمان نسو صدیق کی صداقت کوئی ہے شک چلو ایک لطیفہ بھی سنا دیا صدیق پاک کا نام جو آیا ہے سدیق کے سادک چ فرق کی کئی بے وقوف بیان کرتے ہیں صادق وہ ہوتا ہے جیسے واقعہ ہوا ہو ویسے بیان کر ہیں اور صدیق وہ ہوتا ہے جیسے بیان کر دے واقعہ ویسا ہو جائے گا یہ فرق ہے میں نے کہا یہ خچ ہے یہ فرق نہیں فرق میں پڑیا سراجو تال در شرا مرہاج اللہ بین شریف دن پر مایا ساد کو جہا گل سچی کرے صدیق گا سدیق کون دے قول بھی سچا بھی سچا دل کا حال بھی سچا سبح جیزا سچیا ہوا اور اور فرمایا اگر میں رسول تعداد کر نہیں اگر میں ہزور سرکار رستے تو ہٹ جا سکھ تو ٹیڑھا ہو فقو مونی نیم سیدا کر دیا میری اتبا نہ حضرت فاروق آدم بادشاہی جدوں سنبھالی ممبر دکھلوتے نے فاروق آدم فرما نے یار اگر میں رسول اللہ دے طریقے تو ہٹ جا سو کی کرو گے آہ. سیاست کرنے والے یہ ہو جائے گے عوامی ہوگی سنو باروکی آدم نے فرمایا اگر میں رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جاؤں کیا کرو گے بندے تلوار لے کے اٹھ کلوتے انہیں آخیا کیا کرے تیرا سر ونڈ کے سٹ دیا اتے کل کلمے پڑی چڑیا کوئی لیڈر دا کوئی رابر کا کوئی پیر دا کوئی ملوں کا ہر دی گل مشروت ہر کسی شرط رب رسول دے حکم دے مطابق ہوتے من لا کل مخلوق کٹھی پاسی خالی نبی سے فرمانے مخلوق کی گل من اللہ فرمانی ہے کسی واسطے پیو ہوگی کوئی ہو کسے دی گل رب رسو اللہ کے دی دین پہ اندر کسے دی ناجائز مداخلت ہو سکتی تو تین چیزاں سائیں سیاست ہماری عبادت ہے اس میں کافر کی مداخلت تو کجا کسی فاسق یزید جیسے بدکار کی بھی مداخلت جائز نہیں دوسرے نمبر تے تعلیمی عبادت بہت بڑی اس میں کسی کافر کی مداخلت جائز نہیں تیسرے نمبر پر تین یزید جیسے بدکار کی بھی مداخلت جائز دوسرے نمبر تے دی دی تعلیم عبادت دے بہت بڑی اس میں کسی کافر کی مداخلت جائز نہیں تیسرے نمبر پر تین دین دے اندر بھی کسی کی مداخلت جائز کسی کافر دی مداخلت جائز کافرتی تاط جائز جی تین چیزوں میں ایتا کر گے تو مشرقی بنتے جان ایمان ختم ہوں جائے گا خدا دیا بندہ گور فرماؤ محض دنیاوی تجارتی تعلقات کافر رکھنے جائز نے دنیاوی تجارتی تعلقات فرا لال رکھنے جائز نے جس کے اندر شرتے مر ساری تین نو نقصان نہ پہنچے اگر پہنچے گا تے او تعلق وی رکھنا حرام ہو جاوے گا وہ جدید مکتوبات دے اندر اگر کافر لال بیٹھنا جاوے کسے دنیاوی غرض کے پچھوں تو ان بیٹھو جی بندہ بیت ال خلا لٹرین جو بندہ پیتا ہوش ہوا لاکٹری دہ لاک ل جو بیٹھا ہوگی نا دے اونشو وقت پیا ہو جان چی کو پجارت واسطے دنیاوی تعلق واسطے تجارت واسطے باہو جیٹھو جان چھوٹے تے مار فرکاری سمجھ نہیں آئی ہے جی. حضرت مجدانی رحمت اللہ مکتوبہ ہوں قبلہ زور کس گلتے دینا ایمان ختم کرتا ہے یہودی آئے مسلیا نماز پڑ لیا کر روزہ رکھ لیا کروزہ امریکہ میں گرفتار کرا گے آ جاؤ خجور ایک کر کے دیا گے समादे मसदा सांपा देंगे पर इबादत दो चार अपने रब दियां करी तालीम भी सान भी बाकी का सा मर्जी के मुताबिक रख नि शादिया कारोबार जिंदगी के बै शिरा मामला ساری مرضی رکھ نماز پڑ مسجد سا دے امریکہ بھی مسجد ہیں برطانیہ بھی مسجد ہے پر اقبال فرما میں جو کیا پیرس در پیرس ایک مسجد ویکھی بڑی خوبصورت اکبال آد اٹھا اقبال بولے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم ہمیں مغربی ہے بیگانہ رم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے ہے مسجد ہی نہیں کلندر دتوا تو دیکھ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفی یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا کلندروں کتری حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح ہے بت کھانا آخر سب اے ہوں میرے خیال دے شیر تڑ چھوڑ پر لنگ سر تھی ایک میں فرض عظیم دوے میرے سر تھی چیا پانی تارے سمجھا جما دے مسائل دے میں لندن چ مسجد دٹھی کروڑے روپئے دی قیمتی بنی چلی ون سبنیاں ٹائلان پتھر لگے کھڑے میں جو نہ تمہارے تو میں کو مسجد نہیں لگی بت لگے نہ لگے کیوں کیڑے شکل مسجد انگ ہی پر نہ مراد ویچ حق بولن دی اجازت پہ نہ ہے خانے خدا, تے خدا قرآن کی پورے پہن دی اجازت نہ ہو مسجد کہیے مندر تو مد کر سنو اوے بھی مسجد عبادت واسطے پا لیکن اتر قانون کہ بولو بولو بولو قانون بھی یہ ایڈا لانتی اگر باپ باپ نے نے اپنی لڑکی ننگیا ہو کے بازار چان تو روکیا ہے نیت یہ نہ جائیں تو دو سال بابے نے اندر ہو جانا ہے अपनी धी को अगर जागो धी चंगी हो ना अबा तू आप बेहया बनी मुकाल मलन से लिया मुंज कुटी ची पाकिस्तान नहीं बचती सत तू इतना बचा वाला ना मुरादा جی بھا سیخ پاکستان پہ سڑے دے وہ آیا خرید ادا قسم اگلی دہار تھوڑے علی پور کا ایک نوجوان نے فون کی یونا نجر آگے استاد آ علاقے چانون رنا نال نکاح کریں گے مرد مرد رہائش نیشنلٹی نیشنلٹی رہائش اسی کو ملتی ہے جو اس قانون کے ساتھ اتفاق رکھتا میں کہ بت جڑے والا پیر تو مول بھی اتائی گئے کھڑے وہ ن مونج کٹی چیچے یہ اے ایڈو اے اے کلین زلفیا ہوں ایمان لسو دیکھو رابطے تو نہیں اگر کافروں کی یہودو نسارا کے کسی گروہ کی بات مانو گے تو کیا کر دیں گے واہ واہ رابا تیر قرآن کسی ہوں قرآن سمجھ والے کوئی نہیں پڑھنے والے قرآن سمجھ والے چلن والے ہو دنیا دے نقشے بدل جاندے ہیں ہافز قرآن ہے پر محافظ اے قرآن نہیں حافظ ہافز تھا تھان تھان محافظ بانا حسین پہرا دے قرآن سے پہرا دلی کا ککھ نہ رہے آخے قرآن کا من چھنا سبحان اللہ غور فرماؤ اوتھا قانون اتھا سیاست بھی کافرانی تعلیم بھی نو جان کٹے بہت پہ کچھا پاؤں پہ جو مردی کر پام جس ترقی کا خیال پہ کچھ بھی لوگ جڑے اتر لانتی بنے خدا دران بڑی دور کی گال ہے یورپی ممالک کچ ازان بھی اتلے سپیکر دے ازان بھی اتلے سپیکر रब देख नाम पाक भी आवाज चार दिवारी तो बहर ना मने तो मदीने दा ताजदार काबे की छत से बिल कुछ ही खड़ा हूं उन उन्हें लाते कानून जो एडे ए रक्षण जेड़ा कानून نہ خدا رباز دے نہ رہے ہر اندر کے سیل ہی نے سکتے کریں تینوں اکبال کلندر لاہوری بولے جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنما سنا تجھے کیا ملے گا نما جو نہیں کلو زیادہ مسجد نبی شہید کیا نبی نشان رب کو مسجدہ زیادہ نہیں چاہیے رب کو مومن چاہیے نبی صحیح فرمائے جو ہے لت لے جا رب مسجد ساری روئے زمین میں میرے رب مسجد بنا چھوڑی حدیث موجہ جمے اوسط وہ جمے اوسط تبرانی شریف نبی صحیح فرمائے مینارے وتے مسجدہ ڈیر کیا مسجد ڈیر ہوشن نمازی ہوشن ہدایت خالی ہو سکے ہدایت تو خالی ہو سکے جو ہدایت تو آپ خالی جو رب آدہ ہی رابع دجدا سر دا محرے نا جی دل دے فکا سر میں تھوکا تو دل بھی عبادت بھی میڈی کر سیاست بھی میڈی کر دین دی میڈا رکھ کاروبار بھی میڈی کارو شریعت کے مطابق تیرا کم زندگی کا ہر نبہ سارے قرآن شریعت کے مطابق تعلیم بھی سارے قرآن کے مطابق ہو ساگے میرے سی داروق آزم سرکار کے دور ادی دنیا تک حکومت کہی انہاں لوگاں زبان بھی پی نہیں رہا د ادھی دنیا تے زبان بھی عربی پھیلا دیتی انٹرنیشنل آج انتر... آج زبان کے لیے انگریزی ہوں والے انٹرنیشنل کے لیے بس اس کوئی حوالہ نہیں فارسی والے کو سارے کو عربی تو لین دیں گے ایک کتاب ہے مشہور ابن خلطون جائے کوئی آم سکو چوہر بھی جان دقدم آئی عربی کے اندر مقدمہ ابن خلطون لکھد نبی سی دے یار دنیا تے تین چڑھے جن رنگ چڑھے دے گئے مہمد رنگ چڑھے دے گئے لباس بھی آئے آئے آئے سر پگ یا ٹوپی اسلام اسلامی یہ کمیس یہ شلوار یا چادر چادر سادے نبی سہی بتری شلوار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پائی فتح الباری شرا بخاری بخاری دی شر فتح الباری چلی نمبر ٹو سین الم شر این الم ال اب من لبراہیم خلیل اللہ فیحلو شخص د جی سلوار پاتی ابراہیم علیہ السلام بلا رب کو جو یہ کپڑا پسند ہے نا ابراہیم دی ادا پسند آئی ہے کیا مت لی مدنی تاجدار من یقصا ابراہیم سب تو پہلے قبر جڑے اٹھنے نہ بندے رب جائے کو کپڑے پہلے پوے سی ابراہیم یعنی نبی تو نبی سی تو ہر گاہ پہلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے آپ تو رب جن کو پوشاک پوا کوشن ابراہیم پرتے شرم حیا والا لباس جڑا سلوار کٹ کو ڈاٹ پسند آئی اجا جیوے میڈ انسان لباس دنیا اچھ قدم تو نکل دیا سو سب تو پہلے آچار یار آخ سبحان اللہ صحب. تو سونا حضیب بھی اسلامی سی قانون میں اللہ کے قرآن دا سی سہاطہ گرام کو تاریخ بھی خداخلت کی جائے سمجھا لگے تاریخ ہجری تاریخ بنے گے ایک دیکھو ویڈی تاریخ پرانی ہجری ہے یا عیسوی ہے عیسوی دو ہزار کتنا ہوں چودہ سو ہی محرم کرنے سارے سال دی ابتدا کہ مہینے تھی تو, تو محرم توڑی مناتے ہو مراد دوگلا مشکل جیفرا مچھلی نہیں ہوتی تمفرا مچھلی جان دے اگو پکڑو تو پچھو ہلتی پچھو پکڑو دے اگو ہلدی ہے بچ پکڑو تو دوہی پاسو لڑ پہ نہ مراد اچ فارمی مرغا پیارے رات میں میں کے فارمی مرغا جتنے مراد ہی کدی بانگ نہیں پڑی گسا سو کیوں نہیں نرتا بلا پتہ لگے نار بھی ہے خالی نر سر بھی, بھی؟ مان لال سوبھا سا دے دیسی کپڑوں ادھی رات کو دیکھا مرادار مراد رکا بھی تھوڑا ہین بھی چورے چارمی مار گئے اس سارا تو کیا ہے پچھو بھجن والے جو کو <laughs> اپنی جنس دے کے کھڑے بھی. سارے کوے سیٹے مرغا تیار تھریز کے فارم میں خوراک ہوں مرضی تربیت ہوں مرضی دی سفیٹ ہوں مرضی سفیٹ جاؤں دیسی مرغ کے چھ مہینے بنتے نہ خوراک بھی, بھی دی مرضی دی ہوں بانگ نہیں پڑتا رنگ میں جڑا یہودی نے فارم چ پل کڑی وہ ملا ہوا ہک دی پیر ہو بھی بانگنا پڑتا ہاتھ بھی کنگا دان سیدان بابا جی نے روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا کلندر لاہوری بولے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسان تر گلا تو اہل مدرسان تیرا گنا کو گھوٹ دیا اہل مدرسان ترا, مدرسان ترا کہوں سے آئے سدائے میں دے پیر زبان تے چپ دی موہر کیوں نہیں بچا نہیں ہود وانگو یہ ہوا گورن بھی وانگو رات بولے ہا جو کھلیا کڑائی ہونی سلنسر چلا پسیا ہاں چپ فارم نہیں پہنی خدا جا کافر فارم تو ان کی تاز حکم تے تابے داری تو آزاد تھوڑی دے نگاہ مبارک تیار تھو تخت تھی حقا دی انہ ملب اندار دلے میرا چولی پا لی ہے سچیے یار دے نا دی ملے لے لیے پیشہ آخر سبح کی سبحان اللہ تھی جا جاب ابراہیم خلی اللہ پر کیا کرویم کی طرح اور ابراہیم کی نسل جو آزر بڑی کروے ابراہیم نمرود کال گئے خشک سالی کہ تشریف ابراہیم چڑکا جاتے نے تے نمرود کی کچہریت پہنچتے کا تالی ہے خشک سالی ہے خدا من ملا کیا کرے ابراہیم فرمندر خدا دروہے جا زندگی موت لے اب یہ کر کے میں کرا کر سزا ہے موت کا کٹ کے چھوڑ دیو ایک بندے کو پکڑ دے زندگی موت میں ابراہیم کوئی انگریز سکولی فارم ایک پلیا نہا دیا رب دا آزاد بندہ پر میں نے رب وہ ہے سرچ سورج چڑھاتا ہے مغرب کا غروب کرتا ہے چکاتا ہے تب خدا پہ دولٹ کرتے खर्च हो गया जलील हो गए उसे इब्राहिम कह आटा कोई नहीं पड़ता तू इंगलिश पढ़ी नहीं तेन आटा देख को अपना तू सजा की नहीं کیوں ابراہیم سن کو یار انگریز سن یار خدا دے سن ابراہیم خلیلا ابراہیم اسلام مورچا کنڈ خالی. اتا کیا مارے رستے سوچے میں گھر والے کیا تسلی تو دیا گھر تسلی کیو خیال جو پائے ریت درکا چونڈے دے چے نے گھر بندے ریت دا پورتا سد کے سم جو روٹی پہ پکی ہے ماجرا یہ سونا چاہے رب کی रेत भर रही हूं रेत को अच्छा अच्छा बढ़ाई खिलाफ कहता था सकता मेरा करो और अमरीका कहता है सियासत मेरी मामलात मेरे तालीम मेरे ये तमाम इतात मेरी करो مسجد میں ڈال دیتا ہوں عبادت خدا کی کرو قوم مشرک ہو گئی خدا کی کرو ایمان تو فارغ ہو سارے نہیں مومن وہ ہے عبادت خدا کی کرے داد بھی خدا کی کرے جیسے مستفا نے فرمایا ہے مستفا کی تات خدا دی تات چ فرق نہ سمجھی کیوں میں رسول فکر رب فرمیں جا میرے رسول دا حکم منو میرا میں من سادہ ختم کرنے کیونکہ نہ مراد مبدا جو پہلی بہار جو بنے وہ چیری آیا پڑے گا سبق اتر کون بڑا ہے کیا کرے سال سمجھا ہو سورت کے اندر قانون کہہ اٹھا قانون انڈیا میں میں اقبال بولوں بہتر ہر دو میں بے زار ہوں کچھ میرے لیے متی کا حرم اور بنا دو میرے واسطے کچی مسیحت پاؤ جی میرے نبی پاتی ہے پر ہو سب بہان کہنا حکم کا پھر نمن سیاست بھی ہوں والی یہ سیاست جمہوریت اللہ بھی ہوں جمہوریت اللہ ہے سیاست کی بات ہے بات نہیں سمجھ لگی جمہوریت ہے سیاست کی بات ہے جمہوریت شیطان نے بھیجی ہے سیاست تو مستفا نے بھیجی میرا پورا ایک موضوع ہے دے لاہور بیان کیا ہم موضوع دا نام ہے سیاست کا من کیستا میرا پن ہوں سارا گال ہی تو نہیں سنا سکتا نہر دا موگا کھول پانے نا یہ میرا گال ہی باتیں موگا کھول کھل پی یہ ہوں گا نہ مکسن پہ راتو نہیں بھی سیاست دا مانا سمجھائیں سیاست عبادت سیاست کا مانا ہے رب دا حکم اپنے چلاونا چلاؤنا سیاست دا کیا مانا ہے رب دا حکم بندہ تے بھی تو عبادت نہ تھو جمہوریت کیا ہے وہ افلاتن سے کچھ افلاتون سے افلاتون سائنس دان پرانا کہتا ہے انگریز کہتے ہیں شاید جمہوریت کا معنی یہ ہے عوام کا دندا عوام کے ہاتھوں عوام کی پیٹ پر توڑنا یہ کیا ہے عوام کا دندا دوسرا لفڑا ہے تو آپ رائے لکھ کر کے آترائی بھول کے آپ رائے ہاتھ یہ کیا ہے ایمان لال لکھو ہر الیکشن تو بعد کباب تھینگے یا خود الیکشن ہے تھی الیکشن سوڑا ہے سیاست وہ ہے جس میں صدیق اکبر جیسا مسکین آتا ہے اتنے ایک پیسے حضرت صدیق اکبر لائے لایا ہے بادشاہ کا تو جمہوریت کا کتنا لگ بھگ شرارت سیاست قانون میں بھی سیاست میں بھی قانون بھی کافر تا. سیاست میں کافر تعلیم تعلیم بھی ایسی اس تعلیم کا خلاصہ جب نکلتا ہے تو بچے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نوزب اللہ سوا لاکھ نبی ڈنگرا تو پھیرے تھے ان کی زندگی تو جانوروں سے تب تھی خلاصہ نکلتا ہے اس کے ذہن میں وہ سوچتا ہے نہ جنت ہے نہ بہت ہے نہ فرشتے ہے نہ خدا ہے نہ قرآن خلاسا نکلتا اسلام ظلم تعلیم منگی دوسرا ایسا کیا جو اسلام جیسی دولت کو کیا سمجھنے لگ پایا ہاں میں شادت کروں کر کتاب لگا پہ ٹھگ لگا پہ سکول د کتاب دے مزامی ایسے بنا گئے جہے بئیمان ہی بنے سنگرات ہی بنے بان ایسا بنے تھجوں رب رسول تین قرآن کو آج جتنا ترقی یافتہ شمار ہو گئے انہیں کیا جلوس چلو اس روزانہ کہاں سے کہاں سے چار دیواری بہت بڑا سر عورت کے حقوق مارے جانت. اسلام نے عورتوں پر چاہیے انہوں کے دلو کیا سونا انہوں نے دفتر چاہتا نہ کنجریاں بن دیتا نکل دی جا سکتا میں نہ کچھ ایڈا وڈا گن لہذا محکمہ تعلیم نے پورا نصاب ایسا دیا ہے جس میں عورت بڑھ کر کنجری تو بن سکتی ہے اور کنجر بننے کوئی بات نہیں سمجھتی ترقی سمجھتی ہے جما دیا کتاب یہ ساریا کڑیاں بھی پڑھتی ہیں بڑے بھی پڑھتے کھڑا اتو کیا بہت یہ ترقی ہے یہ انصاف ہے یہ شعور ہے یہ دانش ہے یہ سمجھداری ہے معاشرت کا کمال ہے اور جو سیدہ خاتون جنت کی طرح پردے میں بیٹھی ہے مرد میں عزت شان بچائی بیٹھی ہے خود کما نہیں جنگ بھی مرد کما کے خدمت کھڑا کریں گے وہ نور بلا بے, بے شعوری کو بے شور آخنا اسلام کو بے شور رکھنا تہذیب کو شور آخنا اسلام کی تہذیب کو بے شور آخنا خود اسلام کو بے شور <متحد> وہ دیکھتا بن وہ چی پی کھڑی پہلی آدھو تک تو نہیں سارا پنیری میری ہو پیری سمجھ پے دس بے پنیری ہوے بس لیں بس ہے چاول پنیری دی امرود کا بوٹا لکشی میں تلا اکبال آدھے جہی کستوری چودہ ہزار کا تولا وکتی ہو وہ کتے نکل کھی نکلتی ہرن کی کنی چو نکلتی مجرم ایت ایت رسول اللہ دی دشمن بنتے آپ کو مرتب اسلام کو غلط فریا دی پاری کھولی خری ساڑی دروازہ کھڑکی رات دا کھولی کھڑی ہے جو کیرے پاس ہو گیا ہم بال کے بنے دیکھی تھی سرو حفاظت ایمان کے لیے آیا ہوں ہی ای کو ایک تعلیم جو ہی کو جا سمجھے نا خالی. کو فرض سمجھے اندال دنیا چاہتا نہیں چاہے کو علم سمجھے ہی کو شعور سمجھے ہی کو ترقی سمجھے دنیا کے تائنا پرابے گسل دی تر گے سم سن کو تر کے مدی کے تاجدار روزے پاک دی چادر نیلا اندھ کو تتنی. بھیاں دی. دی دی دی. کی. تیار مدرسے بڑھ گئے امریکہ یہودی آخے وال سات ارب ڈالر سکے ہے خیال ہے چو متن قوم دان دا سکو ہزار ملے پے وتی کیا رواں بتا دربار دا دا دربار کا خطیف اسے پرکھے کرانا مسلمان جی کچھ کفر اٹھا کھڑا نال دیکھ کتنا آواز اخبار پچی دسمبر بروز جمعرات دو ہزار قبلہ کبلا ساٹا کربار کا خطیب کرے سنو سو جڑے تر گام نے تو خوشی کرب کے کھارے جل تو اے والا کیک کھڑے کٹے حضرت ایمان نالسو والا ایمان جاکو نا مراد دربار کفر کو اسلام دے اس کو قسم کر کے آنا غور فرما سارے کتاب آدھے اصل لک بھی محل مکا وہ اخبار پنج میرے کو سرجین وہ آتے لاکھا بادشاہیاں بدلوں مسلمان ایمان بھی بدل سکتا یہ نہ مضبوط یہ اپنا ایمان نہ بچے اپنی جان زی. کیوں نہ دے یہ دل سبک حسین تو ایڈا ایمانے توڑے دکھڑے تھوڑے کاندڑی ہوں تو نام کاندڑی ہو باندڑی بھی باندڑی ہوں ہم دردیا نال یو وجو نہیں کیسے اخبار کرو کیا ایمان آخر حکومت کی طاقت بدل سکتے تعلیم بدل سکتے بدل سکو تعلیم پی ڈبلو سنگر مسٹر پی ڈبلو سنگر امریکہ کا کہتا ہے ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے کیونکہ مولی جڑے جی نہ وہ دین تے جڑے پہ جی چل دے ہیں یہ دین اسلام ڈاٹا پٹھا رہا ہے ڈنگا آسے ٹنگا پہ اپیچا جو نہ انسانے کو مارن دے دے نہ ظلم کی اجازت دے, دے, دے, دے نہ قتل و غارت دا پگار گرم کرا دو نہ روزانہ ڈاکے اے یہ ایسا گندا تنگا دین ہے جو مچے وچھو بندہ کلہ ٹورے ملک شام تک بنے عمر سنگ پیر اللہ تو سوا کہیں کنڈی پیدرتا خطرہ کیوں سی مت ہر کوئی بس نہیں ہو جی نہیں جنڈے تو سال پہلے بھی سن ترقی ساج ہر مرایا ترقی نہیں ہر پاس چکنے لگے چو ہی پیسے پترے کو روی ہوئی کام شادی کرپی فرنڈ چایو نہ مرادو ہوں میں آخم نہ مراد چلو برا کھیل آک میں ابا نک سا پیا تو کلاس پوک رہا تو گھر والے مرضی لہا رکھ لو گیڑے والے مردی چڑھا گول ڈنگے رہتے جو مولوی اتنا بندے نہیں مار سکا اتنا سائنسدان پار کھلا جو, جو امریکہ کے سائنسدان نے دے سیما جاپان دے اتنے جو بم مارا ہے تو تیئیس کروڑ مولوی اس سرکے نہیں دے سکیا جہریز میں مولوی آپاس پڑی چل خدا تو مولی خدا اگریزوں نے خدا مرادو مولوی آپا پڑی خدا آتو تم خدا. خدا. مرادو اپنے سرکے بنا اگریزوں نے خدا بھی بنا چھوڑا نبی سبق ہوں اخیر سبک دے دے موبی آپ دیکھے آلو ہوں میں بل گر قوم نہیں بلتی ہوں مائ دے کسانا ہے میں جان تقریر کو تو بچے نے سید لاتی سہولت کر دی بندے غیر بندے سام تور موتو بندہ جام تور پیر آیا ہے میں تقریر کے جام میں کرتا ہوں یہ جی دین کا فرق نشست حرام حلال کا خرچ بھی رکھیں گے آپ کے قرآن کی عزت بھی تھوڑی دکھیں گے فقیر تو پوری دسیں گے تو ای کو راہ راست پہ لاوا راستے امریکہ کیا آ کوئی بھی بلا واسطہ اقدام پاکستان میں تشدد کی لہر کو اٹھائے گا اور پاکستانی فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا اس لیے مناسب ہوگا تو اردن کی حکومت کے مانند حکومتی احانت و امداد سے دینی مدارس عالیہ کو پروان چڑھایا جائے جہاں ریاضی اور اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو توجہ نہیں دیکھتی تھی بڑا جن اپنا راستہ چھوڑ دیجیے راستہ جا بے توجہ نہیں دیکھتی تھی تمہار درسو رائے یہودی کا رہا سدھا ہے یا کچھ ہے سر تھوڑا سا یہودی کا رہا سدھا ہے کہ دیکھو نا مرد مرتے رکھا تیس پرنٹ سدھا رہا ہے کیا نا پوچھا نہیں چلایا آپ کو بات چل سوچا پورا نکالا پلان کیا تو کوئی کام ایسا نہ رہا اس طرف سکون رہ گئے تو دلو پران کی تو فلم لگ دی ہے چھوڑ کٹے تھی بنا خدا بحدا شریف بھی کسم ہر شاخ پہ انو بیٹھا ہم جام میں درخت जब तक न छे मुसलमान तालीम का हुक्म मना छोड़ो जो रब दे रबदी गई होगी वाला जड़े मने से बादशाह दे लुटी रात बारत में हो सी बादशाह महमूद गजन जिया हो सी जब तू आते बंद शिकायत की थी मैं सोना तेरा भरेगा मेरी इज्जत लूटें दे महमूद फरमाए हूं जटन आई रात होवे भावे भी دروازہ کھلیا ہو سا میرے کول حاضر سی بنو نرسا پہ کام انصاف دے رات جو بڑے جا بندہ رکے کے رات کا ویلا محمود دروازہ کھولتے بیٹھے بیٹھے محمود تے کول پہنچے سوڑا بے گھر تھی نم پاتی تلوار ہاتھیں بجھا دوا بجا دیس تلوار پکڑی سر بڑے لہر دیس میں نے پانی گھر پانی گھر کچھ دیر سونا پانی کیوں مے پیوا کیوں بچا وے پر میں نے واسطے بچھا نہیں مت فرے جگہ انساف چ فرق پہ آرداشت نہ سونا پانی کیوں گئی منگا میں نہیں واسطے منگ میں جگن میں شکایت لاتے آیا ہاں میں آخیا ہی پانی موہ سا جتنے تک totally. انصاف شانسی نہیں بڑایا انگلش والا تلا بیجاہد دینی خالد بن ولید جیسا عاشق دے امس کرنی جیسا قاضی دے وے امام ابو یوسف ولی دے وے. باب فرید ورگا صوفی فقیر دے وے خاجا گلام تاجر دے وے تے حضور سرکار یار جی سرا کالا کسان تک دے انصار ہزور د انسار وغیرہ کمی کہڑی ہے لان رنتی قوم لگتی کھڑی انگریز میں دے دروازے کو میرے کو ایک چیز دیا کشمیر میں دیا کشمیر تقریب کو پر. پروفیسر ہی میرے کو آدمی وہ نظام پیش کر میں کیا بو وہ تبادل نظام نظام مولوی سے نہیں مانگا جاتا نظام کا سوال رسول سے کیا جاتا نظام کوئی ملہ نہیں بنا سکتا نظام و رسول بناتے ہیں اور وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں تو میں کی بلا افرے میں سارے سر سے صحیح موجود ہے ہر دودا کہیں کافر کو نظام دے دو ساکو مدنی سب کچھ پہنانے کا کتاب جو نکلے حضرت فاروق آدم سی کو ابو بن چل رہا چیٹھی لکھیے جنہوں نے بڑھاوا سکتے ہو گمراہی ہے یا ہدایت یہ گمراہی ہے تو لوڑتا نہیں جی ہدایت تو قرآن کافی ہے بچہ پھر ہی جال لڑکا فرق تمہارا تین نئے دور میں نہیں چل سکتا اس میں کمی ہے یہ ضرورت پوری نہیں کرتاشر نیا ہے دور نیا ہے ضرورتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم کرو ان کے پکاوے پورے کرو مسلمان تین آپ مس میں لکھوا لوں گا سادو ندی میں کچھ ہٹوا لوں اخر کتیا سان تیری لوڑ نہیں تینوں ساڈے ندی کیڑ تو بچوں کر آپ سبحان اللہ برات سبحا نا دیکھو سی کتاب ہر کا حوالہ کٹا دسنا چاہتا ہوں کافرے کو لوڑ ساری چاقو کافرے کی لوڑ گوربا چوف جان دور با چو کو روس کا کتاب کا نام یورپ میں آزادی ہے مشرا کے نقصان سفا نمبر اس کتاب کا سفا نمبر جناب جی تریسٹ تو چونسٹ چوف کا بیان سنا سا کو مجبوری پہ اللہ میں کمال کی باقی بنوا دیا رات جبھی تو سن سو دنیا چند پہ اتر بری پوسا تو میں پھر اگلے دن آخیا میں ہاتھ جوڑنا خدا دا جان چارے چاند میں خراب زمین چنگی اصل زمین تے اپنے رسول کے غلام بن کے گزار کر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 اور اسٹرائک کے نام سے ایک تحریک شروع کرنا ہوگی اس میں میرا ایک دنیا کی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے کی تھی اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے تو کتنا نندا کافر سے پر تگر تللا گھر تلا اج تک تللا مناسب تین کی شرک والا نہیں ہے سلمان کے آٹھ بجل کے بعد تو محمد کا طریقہ حال ہے تحری چلاونی رنگ باہر نکلیاں بچا تاکہ ساڑی کام نہ پڑا ہو سوار تھوک دوں سکول باہر کڈو ترقی کرو باہر نہیں آئے تو ترقی کر سکو کام پیسوں امریکہ تھوک رہا ہے تو بھی تھوک یہ تو تھوک دوں خدا کو بندہ معلوم ہوگا بچ دو انسان دے مازتے اللہ مقبال کی کلو آرسی کار کا پیتی ہے کہ نہیں تو سیا آتے نے کار کا پھیتی لنکا دھا. لنکا ہے سبان رب جو یہ اردو نہیں فارسی کلی آپ اس میں شرا لکھن والا ڈاکٹر الفدال نسیم الفدال یہ مطلب اللہ کیا؟ تو کیوں کہ کار جو ترقی دے والا اللہ سی کا نام نہ لگتا میں روج رب دا نام ہی نام نہیں لگا دیتا پر کچھ نہیں رب آتے مردور درخت دن کا نام تو لگ ہی کتاب شرا لکھنے والا ایک دال نشیم دوسرا ڈاکٹر غلام چلانی مخدوم سفا نمبر اکتیس اللہ آدمی اس سراہی کی شراب سے اس سراہی کی شراب سے جو میں نے یورپ میں پی میرا فکر تاریخ ہو گیا مطلب اگوے ڈاکٹر پہ لکھ دیں یورپ والوں کے علم و فن نے مجھ سے میری فکر کی روشنی تھی اپنے سفر اختیار کرنے والے اس مسافر کو راستہ دکھانے والی نگاہ عطا کر یا رسول اللہ میں نے پھٹک کر میں نے اہل یورپ کے علوم و فنون کو اپنایا جس کی بنا پر میں مسلمان تو کیا آدمی بھی نہیں رہا میں سے پھٹک گمراہتی تھا سکور والے لینے کے لیے آدم گیا تو میں انسان سے میں آدمی بھی اقبال آپ کی میں کو بے خصوصات بنے خیرا ن سکا مجھے جلوائے دانشے سرمہ ہے میری آدی اقبال فیصلہ دے دے سکول کی پڑھائی مسلمان تک کجا بندہ بھی نہیں فرجونی یار بندہ نہیں لانگا جانوری کدا بھی قسم اپنے پیو ماں پچھانا منچ جو کڑی ہوگی نہ من چوڑ بڑی ہوگی کٹی بھی پچھا نہیں کھلتی اما سال میں کدا کی قسم کر کے آتا ترقی والی رن کڑی ہوگی نہ कुते कुए अपने रन्ने भी कह रहा आज मुसलमान सब कुत्ता भी डाला करा रखी बताऊ दो अरे ना मुराद नाम लग्या देगा रथ बजो आप रूडी चावला जब् भी पड़ी बताइए نکتی والا بتا دکھا سو اقبال کیا کہ آخری حوالہ آخری حوالہ پتال مقابلہ ایک سو آدم آدمی مسلمان اپنے میں خانہ اسلام کی شراب والے پیالے تو دردش ملا اور فرنگیوں کے ہنگامہ کی بات نہ کر کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا جب تو اپنی اقدار طور طریقے سے آشنا ہو کر پھر سے ان کو اپنا لے گا تو اہل مغرب کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے تجھے ان کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی دنیا کے ویرانے سے ہزاروں کافلے ذکے بادی گزرے ہیں کئی قومیں دنیا پر حکمران نہیں ہے لیکن کسی کو استقامت اور ہمیشہ رہنا نصیب نہیں ہوا کچھ عرصہ کے بعد تبدیلی آ ہی جاتی ہے ایک کام کے بعد دوسری قوم نیش تو نابود ہو جاتی ہے پہلی اور کام غالب آ جاتی ہے یہ فرنگی بھی ایک دن ایس تو نابود ہو جائیں گے ان سے خوف نکھا ان کے طریقے طور نہ اپنا ان کے افطارات و خیالات کو خود پر مسلط نہ کر کے ان قائد و افکار کو اپنا جو تجھے تیرے تین اور اسلاف نے دیے ہیں ایمان لال درسوئے کافرے کو ساڑی لوڑ ہے یا سا کافر کو لوڑ میں جانور بندے کی لوڑ ہوں جب انسانیت ترپتی ہو تو اسلام ہے جو ترپتی انسانیت کو قرار ہوتی نظام دنیا کا بنے کھڑے اگ بلی بڑی اگ آتش ہتا کہ اس حد تک زمانہ پریا کھڑائی میں گجرے شاہ مقیم گیا جان دجرا شاہ مقیم کی ایک جتی ارد کرو پانچ ست مرن گوانجیاں تو رنگیاں روپیت کرو کالے گجرا شاہ مقیم اتے میں گیا تو واقعہ سنایا اتنے کے سکون دا واقعہ ماسٹر آخر سی سکول والے منڈیا نو لسی لیا لسی لیاؤ کی آؤ روزانہ لسی منگا سا شگردہ آخر چنگا استاد جی تینوں کلانے لسی تو کھوتے کا پیشاب لیا دیا وہ تو آئی خبر پیو بریا لتا جی کہ کھوتے کے پشاب چن پائی برف